بارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ سبحانہ نے نرآ مجید فرقان حمید میں اسرا کا واقعہ ذکر کیا ہے اس واقعہ کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کے سفر کو کہتے ہیں اور پھر اسرا کے بعد معراج اوپر چڑھنا یہ مسجد اقصا سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللدی بعبده بغدی من دل الحرام الى المسجد دل اقف الدی حوله وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد افسا تک سیر کرائی وہ مسجد افسا کے جس کے ماحول کو جس کے ارد گرد کو ہم نے برایا ہے برکت دی ہے آیا مِنْ نہ تاکہ ہم اسے اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں انع البصیر یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراؤ و معراج یہ بیداری کی حالت میں کروائی گئی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں معراج کروائی گئی تو اگر نیند کی حالت میں خواب میں معراج مان لی جائے تو پھر مشرقوں کو کسی قسم کا اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خواب میں تو بندہ سویا سویا پتہ نہیں کہاں کہاں گھماتا ہے تو اصل جو ان کو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے بیداری کی حالت میں پہلے مسجد اقصا تک لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی اللہ سبحانہ بہانا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں مسجد افسا تک اور پھر سجرات المتہ تک لے گئے ایک دلیل وہ لوگ پیش کرتے ہیں کا اللہ تل جو تلاز ہم نے آپ کو دکھائی ہے ہم نے اسے لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیا ہے یعنی کون ایمان لاتا ہے اور کون اسے نہیں مانتا ایمان نہیں لاتا یہ آیت بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہے اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اسراؤ و معراج یہ خواب کی حالت میں ہے وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں لفظ رویا سے رویا اس کا معنی خواب بھی ہوتا ہے لیکن یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہ مسق ہو کہ و اللہ اس کو دین کی فقاحت دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو تعویل یعنی قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کا علم دے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اللہ عم الكتاب اے اللہ اس کو کتاب یعنی قرآن مجید سکھا دے ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اللہ اس کو حکمت سکھا دے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اللہ ادباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن فہمی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر و تعویل کے لیے خصوصی طور پر دعا کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا قول بسند صحیح موجود ہے صحیح بخاری کے اندر باب المعراج ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی فرماتے ہیں کہناس اس آیت میں جو لفظ رویہ ہے تھیا روئیہ یہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے بیداری کی حالت میں خواب والا رویہ نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھایا گیا بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں یہ سارا کچھ دیکھا اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ذاغل بات بسر نگاہ نہ تو یہ ٹیڑی ہوئی اور نہ ہی حد سے گزری یہاں پر بھی لفظ اللہ نے بصر استعمال کیا ہے اور بصر جاگتی آنکھ کو کہا جاتا ہے بند آنکھوں کے ساتھ بصارت نہیں ہوتی بلکہ بصارت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسراؤ میں عراج کا واقعہ شاید نبوت سے پہلے کا ہے اور اس کے لیے بھی وہ ایک دلیل دیتے ہیں ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی قبل علیہ آپ کی طرف وحی ہونے سے پہلے لیکن یہ الفاظ قبل علیحی والے ثابت نہیں بلکہ ایک راوی ہیں شریک ابن عبد اللہ ابن ابی نمیر اور رحمہ اللہ سکھا ہیں لیکن ان کا یہ وہم ہے ان کا صحب ہے اور غلطی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا قبل ہار وگرنہ بخاری کی حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرشتے لے کے جانے کے لیے آئے تو جب جبریل امین ان کو لے کر آسمان تک پہنچے اور آسمان پر دستک دی گئی تو پوچھا گیا آپ کون ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں جبریل ہوں اور پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو جبریل نے آگے سے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پوچھا گیا بقدا کیا ان کی طرف نبوت و رسالت بھیج دی گئی ہے یعنی انہیں نبی بنا دیا گیا ہے جبریل نے فرمایا نعم ہاں ان کو مرسل اور نبی بنا دیا گیا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ نبوت کے بعد کا ہے نبوت سے پہلے کا نہیں ہے اور پھر اسی طرح یہ واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے ہجرت کے بعد نہیں واقعہ معراج کی حتمی تاریخ کس مہینے کو ہوا ہے کس دن کو ہوا ہے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ معلوم نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ستائیس رجب کو معراج ہوا لیکن اس کے اوپر بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے حس ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ و میں تقریباً پانچ اقوال نقل کیے ہیں اس واقعہ کی تاریخ کے حوالے سے لیکن ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد خود ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی بس صنعت صحیح ثابت نہیں ہے ہاں ایسی باتیں کہی گئی ہیں یعنی واقعہ کی تاریخ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو یاد رکھنا یا اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت محسوس کی کیونکہ اس تاریخ کے ساتھ اسلام کا کوئی خاص عمل جڑا ہوا نہیں ہے جن تاریخوں کے ساتھ جن ایام کے ساتھ دین کے کوئی خاص اعمال جڑے ہوئے ہیں انہیں یاد رکھا جاتا ہے لیکن جن تاریخوں کے ساتھ جن دنوں کے ساتھ اسلام کے کوئی خاص اعمال اور عقائد جڑے ہوئے نہ ہوں تو ان تاریخوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بلا ضرورت چیزیں یاد رکھنا اپنے دماغ میں بٹھانا یہ مسلمانوں کے شاعن شان نہیں ہے فضول کام نہیں کیا کرتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام ما لا ی آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے ہر وہ کام جس کا اس کو فائدہ نہیں اس کو ترقا دے اب میں کس تاریخ کو ہوئی اگر یہ پتہ چل جائے تو کیا فائدہ ہوگا کوئی بھی نہیں اور ناپتہ چلنے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے یہ یعنی سی چیز ہے کہ کس تاریخ کو ہوا ہاں یہ ضروری ہے کہ اعتقاد رکھا جائے یقین رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ اللہ و تعالیٰ نے نبی مسترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد افسہ تک اور مسجد افسا سے فضرت المنتہا تک اسرا و معراج کروایا یہ مسلمانوں کے عقیدے میں شامل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح یہ سفر اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے تفصیل اس کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر نہیں کی سورہ نجم میں معراج کے متعلق کچھ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور ذکر کی ہیں کہ معراج پہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و نجمی اضا ہوا اور نجم ستارے کی قسم ہے جب وہ گرتا ہے یا غروب ہوتا ہے ماں و اللہ آپ کے ساتھی رہ راست سے بھٹکے نہیں ہیں اور یہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راہ سے بھٹکے نہیں وا <الْحَوَى> اور وہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِي <الْيُحَى> یہ تو وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی گئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے کئی کتب میں یہ بات موجود ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ خاموش ہو گئے ہم نے سمجھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے جب وحی والی کیفیت ختم ہوتی تو آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور ایسا کئی بار ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وحی کے با... کے ذریعے اس سوال کا جواب پہلے سے معلوم ہوتا تو اس کا جواب دیتے اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہوتا تو پھر وحی کے آنے کا انتظار کرتے اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اور کبھی سابقہ وحی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلے کا حل سوال کا جواب بتاتے اور اس میں اگر کبھی کوئی تھوڑی بہت کمی رہ جاتی تو اللہ سبحانہ بہرانا ہوا فوراً وہی بھیج کر اس کی اصلاح کر دیتے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا شہید کے تمام تر گناہ اس کی شہادت کے ساتھ معاف ہو جائیں گے فرمایا ہاں وہ آدمی گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تھوڑی دیر ہی پہنچا دور ہی پہنچا تھا کہ اس کو واپس بلایا اور اس کو بلا کے کہا علت دئی دل فرض معاف نہیں ہوگا الحریل مجھے ابھی ابھی اس کے بارے میں جبریل امین نے خبر دی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بتایا اس میں صرف ایک لفظ کی اگر کمی رہ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر اس کی فوراً اصلاح فرما دی اسی لیے اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف ہی کی گئی انہی <سؤال> میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وہی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر لوگ نشانی طلب کرتے تھے کوئی موجر دکھاؤ پھر مانیں گے اس طرح کی باتیں کفار کیا کرتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی نہ دکھاتے تو کافر کہتے لَو آپ خود اپنی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی نشانی کیوں نہیں بنا لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی نشانی نہیں بنائی بلکہ فرمایا میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وہی کی جاتی ہے بہرحال اللہ سبحانہ ہوا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان ہوا اللہ وا یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ ان کا جو بولنا ہے وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی طرف سے وہی کردہ ہوتا ہے اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حقیقت میں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا حقیقت میں اللہ رب العالمین کی بات ماننا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا گویا اس نے اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے میوتی رسول الفقا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ شدید القوا زن فستا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے سکھایا جو کہ شدید بہت زیادہ قوت رکھنے والے ہیں طاقت اور ہمت والے نے سکھایا جو کہ برابر ہو گیا وہ بن افق اللہ وہ اوپر والے افق میں تھے یعنی جبریل امین ثم دنا پھر جبریل امین قریب آئے فتحد اور آپ کی طرف نیچے اترے او ادنا وہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلے پر تھے او ادنا اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو کمان دو قوف یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں بیان کرتے ہیں کہ فکانا قابا قوسینی او ادنا ادناف مراد جبریل امین ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہو رآ جبریلہ لہو ست مئت جناحم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلِ امین کو دیکھا ان کے چھے پر تھے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کا جبریل یہ فکانا قاب قوسینی او ادنا یہ جبریلِ امین تھے کانا اتیہی فی صورت الرجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل ایک آدمی کی شکل میں انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے وہ انا ہُا سور اور اس مرتبہ جبریل امین اپنی اصلی شکل میں آئے اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دو مرتبہ دیکھا ان میں سے ایک مرتبہ یہ معاذ کی رات دوسری مرتبہ بھی دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا بل افوق المبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو افق مبین پر واضح افق پر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا لہو ستو میں اتی جنا اس کے چھ سو پر تھےفق ان پروں کی وجہ سے افق بند ہو گیا تھا افق اس جگہ وہ کہتے ہیں جہاں زمین اور آسمان دور سے آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسے افق کہتے ہیں اتنی بڑی ان کی جسامت تھی کہ افق نظر آنا بند ہو گیا دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سدرا تل پر دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرى اور آپ نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرا تل منتہا سدرت المتہ کے پاس انتہا جنت الما سدرت المتہا کے پاس جنت الموا ہے اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جنت آسمانوں پر ہے کیونکہ سدر تلمنتہا کے پاس اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جنت الموا ہے سدرتا جب سدر تمتہا کو ڈھانپا اس چیز نے جس نے ڈھانپا اس چیز نے ڈھانپا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ یہ فراشم منظب ہے یہ پتنگے تھے سونے کے سونے کے چھوٹے چھوٹے پروانے تھے جس کی وجہ سے سدرا فلمتہ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی سدرا کہتے ہیں بیری کو اس طرح دنیا میں بیرییاں ہیں اسی طرح یہ آسمانوں پر ایک بیری ہے اس کو سدرت المنتہا کہتے ہیں سدرت المنتہا اس لیے کہ آسمانوں کے اوپر سے جو چیز بھی آتی ہے وہ سدرت المنتہا سے نیچے نہیں جاتی اور نیچے سے جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ سدرت المنتہا سے اوپر نہیں جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سدرت المنتہا تک گئے ہیں عرش پہ نہیں گئے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر پہنچے اور پھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے لگایا اور بغل گیر ہوئے یہ سب بالکل بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں ان پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی پرانے مجید فرقان تمید میں و معراج کا واقعہ صرف اسی قدر بیان ہوا ہے اس کی زیادہ تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے حافظ ابن کثیر نے صحیح مسلم اور مسند احمد میں انس انصبن مالک والی روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور انس انصبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اراج کا جو واقعہ ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو کچر سے چھوٹا تھا اور گدے سے بڑا تھا اس کا نام براق تھا جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا یعنی جب یہ چھلانگ لگاتا تو اس کی چھلانگ تاہتے نگاہ تھی. اتنا تیز رفتار تھا صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں فوری جا سب فو گئی تھی میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا مجھے وہاں سے نکالا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیت اللہ کے پاس لا کر میرا سینہ چاک کیا گیا یہ شق صدر کا واقعہ دو مرتبہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے اور دوسری مرتبہ معراج سے پہلے فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس لا کر میرا سینہ چاک کیا گیا میرا دل نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا اور دل میں ایمان اور حکمت بھر دی گئی پھر دوبارہ اس دل کو سینے کے اندر رکھ دیا گیا اور سینے کو بند کر دیا گیا آج بھی دل کی اپریشن لوگ کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اپنی حکمت کے ساتھ کیا فرماتے ہیں پھر میں براک پر سوار ہو گیا براک بہت تیزی سے چلا حتہ کہ ہم بیت المقدس پہنچے وہاں پتھر کی ایک چٹان کے ساتھ براق کو باندھ دیا گیا مسجد افسا میں دو رقط نماز ادا کی پھر مسجد سے باہر آئے تو کئی مشروب مجھے پیش کیے گئے تو مجھے دودھ پسند تھا میں نے دودھ کو منتخب کیا اور دودھ پیا جبریل امین نے فرمایا حدیث الفکرا تھا آپ کو فطرت کی ہدایت دی گئی ہے یعنی دیگر مشروب میں سے دودھ کو آپ نے منتخب کیا ہے تو یہ ایک فطرت ہے کہ انسان ایسا پاکیزہ اور بہترین مشروب کیے پھر جبریل امین مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے جبریل امین نے دروازے کو دستک دی اندر سے سوال ہوا آپ کون ہیں تو جبریل امین نے کہا میں جبریل ہوں پھر سوال ہوا آپ کے ساتھ کون ہیں تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے سوال کیا ارسلہ الیہی کیا ان کی طرف وحی کی گئی ہے تو کہنے لگے نعم ہاں ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے وہی کی گئی ہے تو پھر آسمان دنیا کا دروازہ کھول دیا گیا جب ہم آسمان دنیا میں داخل ہوئے تو جبریل امین نے کہا ہاد ابو کا آدم فصل علیہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کہیے یعنی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلط و سے ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ میں نے آدم علیہ السلام کو سلام کہا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا کہا خوش آمدید کہا و دہلی بالخیر اور میرے لیے خیر کی برکت کی دعا کی ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالابن صالح والنبی نبی نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبہ خوش آمدید ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آدم علیہ سلاۃ وسلام کی دائیں جانب کچھ لوگ تھے اور بائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو دیتے میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے تو جبریل امین نے بتایا کہ ان کی دائیں جانب وہ اولاد ہے جو جنتی ہے جب ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں جانب وہ اولاد ہے جو جہنمی اور دوظخی ہیں جب انہیں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے دستک دی تو اندر سے وہی سوالات ہوئے پھر ہم وہاں جب پہنچے آسمان کا دروازہ کھولا گیا فائدہ انا بھی خالی مریم زکریہ صلوات اللہ علیہ تو اس دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ دونوں خالہ بھائی وہ موجود تھے ایک روایت کے اندر آتا ہے فعدہ یا عیسیٰ ہما ابنا خالاتیں وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ سلاط السلام تھے یہ دونوں خالہ بھائی ہیں انہوں نے بھی مرحبہ کہا اور خیر و برکت کی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے لے کر تیسرے آسمان پر پہنچے جس تک دی تو آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر ہم داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلاۃ وسلام تھے انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا الصالح والنبی الصالح نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا خوش آمدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن آدھا حسن عطا کیا گیا تھا قد شطر الحسن یعنی دنیا بھر میں جتنا حسن اور خوبصورتی ہے اس میں سے آدھی یوسف علیہ سلاط و کو دے دی گئی پھر جبریل امین مجھے لے کر چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں اگریس علیہ سلاط وسلام تھے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ کر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی وارا خاناہ علی اور ہم نے انہیں بلند بالا جگہ پر مقام دیا ہے یعنی ادریس علیہ سلاۃ وسلام کو تو یہاں پر اس آیت کے تلاوت کرنے کا معنی یہ سمجھانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے مکان علیہ سے مراد چوتھا آسمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ سلاۃَسلام کو چوتھے آسمان پر رکھا پھر پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں ہارون علیہ سلاط والسلام تھے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی مرحبہ کہا اور میرے لیے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جبریل امین مجھے لے کر چھٹے آسمان پر پہنچے اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں موسا علیہ سلاط ملے انہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں خیر کی اور پھر ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں فعدا ابراہیم مفت میں دن رحراہ ار البی ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ سلاۃ و ملے وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے انہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں خیر کی بیت المعمور یہ وہ جگہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر ان کے بعد ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید علو کُلہ سبعون الف الفا مالکن لایا اردو نہیں روزانہ ستر ہزار فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ایک دن ستر ہزار فرشتے گئے تو دوبارہ پھر ان کی باری بیت المعمور جانے کی نہیں آتی پمایہ الم جنو دکھا اللہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی تعداد کتنی ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی روزانہ ستر ہزار کی تعداد میں فرشتے داخل ہوتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین نے مجھے ساتویں آسمان سے تھوڑا افتا اوپر اٹھایا تو وہاں سد رتل تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فآدان اس صدرہ اس بیری کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح اس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے ایسے بڑے بڑے اس کے پتے تھے فرماتے ہیں فعیدا سمروہا کل قلعہ اور اس بیری کا جو پھل تھا اس کے جو بیر تھے وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ایک روایت میں آتا ہے کل کلالی ہجر ایک شہر کا نام ہے وہاں بہت بڑے بڑے مٹکے اتنا بڑا مٹکا ہوتا ہے اس, اس میں تقریباً اڑائی من پانی آ جاتا ہے یعنی اتنے بڑے اس کے بیر تھے اس بیری پر کوئی چیزیں گر رہی تھی اللہ نے پرانے مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے یگش کی طرح وہ بیری یعنی کہ بہت قابل دید اور بڑی پر رونق تھی وضاحت اس کی پہلے ہو گئی ہے کہ وہ جو چیز گر رہی تھی وہ سونے کے پروانے تھے جو اس پر گر رہے تھے چورا شنگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى ذَهَرْتُ فِيهِ صَرِيرَ <الْأَقْلَان> یہ بھی صحیح بخاری کے لیے کہ میں اتنا اوپر گیا حتہ کہ میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس سے آگے نہیں تو کچھ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرتنتہا تک پہنچے تو جبریل امین نے کہا آگے آپ جائیں آگے میرے پر جلتے ہیں لوگ بھی باتیں بنانے والے بڑی بڑی بنا لیتے ہیں اس کا ثبوت نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے پتہ نہیں لوگوں کو جاگتے میں خواب آتی ہے یا کیا ہوتا ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا کما لاترونی کماطرۃ مریم مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر نہ بیان کرو میری شان میں اتنا مبالغہ نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ سلاط وسلام کی شان میں اضافہ کیا اور مبالغہ کیا انہوں نے تو اتنا مبالغہ کیا کہ عیسیٰ کو اللہ تعالی کا بیٹا کہہ ڈالا لیکن منع کرنے کے باوجود آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ شاید عیسائیوں نے بھی اتنا مبالغہ نہیں کیا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں بالکل وہی عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے انہوں نے عیسی کو نبی کا اللہ کا بیٹا کہا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ایک جوش اور اللہ کا ایک قصہ ہی بنا دیا بہرحال یہ سب مبالغے والی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو عزت جو شان اور عزت اور قدر و منزلت عطا کی ہے اس سے زیادہ شان اور کوئی نہیں دے سکتا تو جتنی شان اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے اگر کوئی بیان کر لے تو یہی بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعنہ عبد اللہ و رسول میں <متحدث> تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ اور بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے فدرت التہا پر پہنچے اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ یہ آئندہ جمعے میں بیان کریں گے اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دماغ لے آئے گا